السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محرم سام نگر میں ہمارے سلسلہ بعض جو ہے کتاب دعو شریف میں سے اولاد فتح کی شرح اسمال حوصلہ میں اس میں ماں مقدس یا عدلو کی توجہات میں ہیں اور اس میں سلسلے میں درس نمبر سات سو چوالیس اولگ تین سو ہے تین سو چھیاسی صرف ابراد فتحیہ کے دروس کی تعداد ہے اور سات سو چوالیس دعوت شریف کی شروع سے ابھی تک کے دروس کی تعداد ہے اس درس میں ہم جو ہے مقدس یا عدل ہاں جل العد جل الق قرآن پاک میں اس عنوان سے کہ مقدس جو ہے قرآن پاک کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے اسمال حوصلہ میں سے ہے نہیں ہے اس کے بارے میں قرآن پاک اس میں تھوڑی سی توضحات ہے اس سلسلے میں ایک آیت کے بحث کیا تھا ابھی دوسری آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عید دل و بسم اللہ رحمٰن ہوا اقرب الی طغوا عیدل ہوا اقرب الی یہ سرحِ معاہدہ کی عادت نمبر آٹھ ہے یعنی ہر حال میں عدل انصاف کرو یہی تغوا کے قریب ترین ہے اللہ ہم سے حکم کر رہے ہیں محلوم سے حکم کر رہے ہیں مسلمان مومنوں سے حکم کر رہے ہیں یہ لوگو سے سگا تم سب عادل کرو ہر حال میں عدل انصاف کرو یہی جو ہے تغوا کے قریب ترین چیز ہے تو اس شاید مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر حال میں عدل انصاف کرنے کا تاکیدی حکم دیا ہے بس یہ کیسے ہو سکتا کہ وہ ذات پاک ہمیں لوگوں کے ساتھ عدل انصاف کا تاکیدی حکم دے دیں اور خود عدل عادل نہ ہو اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات سے بھی نہیں کیا ہے کہ جو تم کرتے نہیں ہو اس کا حکم کیوں کرتے ہو کیوں دیتے ہو رنچایت لمت مَۃ فلون ہاں جی قرآن پاک آیت ہے لمت الما الۃ فن شرِ صف کی آیت میں سے ہی شروع کی ہاں جی بس ان قرآن حقائق سے واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف العادل و وزلادل ہے ہاں جی عادل اور شاعل ہے انصاف بلکہ العدل ہے العدل یعنی شراپ عادل ہے اس کے درگاہ سے کے سوا عدلانہ حکم کے سوا اعتدال پر مبنی حکم کے سوا عدل انصاف کے سوا کوئی اور حکم ہوتا ہی نہیں ہاں اس کے تمام احکام عدل انصاف پر مبنی ہے العادل عدالت میں مبالغہ کا مانا دیتی الدل جو مزدر ہے اور کی معنی تو یہ مبالغہ کیا مانگا دیتی ہے اور یہ قانون حمل مزدر برداشت چونکہ جائز نہیں ہے ازباب اسباب یا مبالغہ ہاں یہاں ازباب مبالغہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے عدل انصاف کے اس مقام سے متصف ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ عدل انصاف کے اس مقام سے متصف ہے کہ انسانی عقل اس کے ادراک سے عاجیش سے اللہ کے مقام عادل کے ادراک سے کیونکہ اس کائنات کے اندر موجود تمام تغوینی نظام کے اندر موجود اعتدال و برابر ہاں جی و برابری اعتدال و برابری اس ذات ذلاعدل کا فیصلہ و حکم ہے اسی کے و حکم جی کائنات کے ہر چیز میں نظام تغوینی میں آپ کو جو اعتدال نظر آ رہا ہے برابری نظر آ رہا ہے ہاں اور شرعی احکام میں بھی جو کہ ناقابل تغیر ہیں اسی کا نظام و قانون عدل ہے قامت تک اللہ, اللہ کے پیارے نبی برقرآن پاک جیسے کتاب جو ہے کتاب قانون عدل فرمایا ہے اور اس کے تمام احکام جو ہے ناقابل تغیر ہیں ویسے حکمت و ہلدفے پر مبنی ہیں جن میں تبدیلی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے بس بلا شبہ وہ ذات پاک العدل جل جلالو ہے جی اور اللہ تعالی کے جو ہے عادل ہونے پہ اب ہمیں کسی صورت کے شگل کے کوئی شک و شوبہ کی گنجائش نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح جو یہ تین اللہ جو ہے ان میں تین یہ امر بالعدل سورہ النحل کا نمبر 90 ہے اللہ مد مطلب اللہ تعالی عدل انصاف کا حکم دیتا ہے۔ یہ نمبر 4 فاء انفاء فاصل ہو بے نعمہ بلا واقف تو انَ اللّہمخصطی حجرات کیا نمبر نو ہے ہم فرماتے ہیں اگر وہ لوٹ آئیں آپس میں جھگڑا ہوا تفیظ اللہ کی طرف لوٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ان اللّہ بالمقصطیم بس ان دون میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آپس میں عدل انصاف سے پیش آنے اور فیصلہ کرنے کا حکم دیا انصاف کرنے والوں سے محبت کرنے کا بھی اعلان فرمائن اللہ ابالمخصطین فرما کر بس بلا شبہ جو وہ اللہ جو ہمیں عدل انصاف کا حکم دے دیں اور انصاف کرنے والوں سے اپنی محبت کا اعلان کر دے لیکن خود جو عدالت کے صفحت سے متصر نہ ہو اور عدل کا ظلم ہے اور اور اللہ نے اپنے مقدس کتاب قرآن پاک میں واضح طور پر فرمائے اللّہ علیہ سے بز اللہ میں لین آباد ہاں جی اللہ تعالیٰ جو ہے بتاحیق اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ہرگز ظلم نہیں کرتا بس جب ظلم کی ہاں جی اللہ سے نفی ہو گئی تو عدالت خود بخود ثابت ہو جاتی ہے ہاں جی ظلم اللہ تعالیٰ کے قریب ہی نہیں پھٹک سکتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی عدالت اس کا جو ہے وہ خود بخود ثابت ہو جاتی ہے کیونکہ یہ دونوں صفات ایک دوسرے کا ضد ہے اور ایک ہی محال میں جمع نہیں ہو سکتے بس بلا شبہ اللہ جل جلا صفات عدالت سے متصر اور العادل بادشاہ ہیں اور عدالت کے ایسے مقام پر بادشاہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی آخر و اللہ تعالیٰ کی اس عدالت کے مقام کو سمجھنے سے یقیناً قاصر ہے جس طرح دوسرے صفحات کو کما کو سمجھنے سے اللہ کے علم کو اللہ کے حیات کو اللہ کے وجود کو سمجھنے سے انسان کا حاصل ہے حال نمبر پانچ اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس نقطۂ نمبر پانچ ہے, اس کا نظام تقوینی اور کائنات کے نظام میں کمال اعتداد و برابری اور اس بہتر ہم آہنگی ممکن نہ ہونے اور اللہ تعالیٰ کے عین عدل و اعتدار پر ہونے کی واضح دلیل سورہ ملک کی یہ آیت بھی ہے کہ اللہ فرماتے خلق من من تفاوت جل بسر ہر طرح جھیل بسر کرجمہ بس یہ ہے ہاں جی وہ رحمان کے رحمان کی, کی تحلیک میں کوئی بد نظمی نہیں دیکھے گا کوئی بھی انسان کوشش کریں رحمان کے ماں ترا نہیں دیکھے گا تو فی خلق الرحمان الرحمان کے تاخیر میں انتفاوت ان کوئی بدنظمی اگر تم دیکھنا چاہیں تو فر جھیل بسرا ذرا پلل کر دیکھو حال طرح من ہو تو کیا کوئی خلل پاتے ہو تم اس کائنات کے نظام میں اس اعتدال کے اندر سمر جیل بسار کرتے نہیں پھر پلل کر بات دوبارہ دیکھو بار بار دیکھو ہاں جی کلب اللہ کل بشر و خاص ہیں تمہاری نگاہ آجانہ طور پر تھک کر واپس آئے گا وہ حسیر اور وہ تھک کر واپس آئے گا تھک کر لوٹ آئے گا لیکن کوئی ایپ کوئی نقص کوئی خلاف اعتدال کوئی چیز آپ اللہ کائنات کے نظام میں نہیں ملے گا بس جو ہے اللہ تعالیٰ خود اس کائنات کا حالک ہے اس کے نظام سے مکمل آگاہی اس کے نظام سے مکمل آگاہی رکھتے ہیں وہ ذات پاک اس کائناتی نظام کے بارے میں ہمیں چیلنج دے رہے ہیں کہ تم اس نظام میں تغوینی و کائنات کے نظام میں ذرا بھی بےت دالی ود نہ برابری وعدے میں تناسب یا کوئی خلل و خامی دکھاؤ دکھاؤ تو صحیح تو اس نظام میں غور کرو بار بار غور کرو پھر غور کرو پھر غور کرو, پھر غور کرو لیکن تم اس علاحی میں کسی بھی قسم کی ایب و خلل نہیں پا سکیں گے تمہاری نگاہیں تھک کر تھک تھک کر لوٹ آئیں گے اور کوئی خلل و خامے نہیں پا سکیں گے ہاں جی بس جو ہے اس کائناتی داتگندی نظام میں ہم آہنگی و اعتدال ہیں تو اس سے بہتر ممکن ہی نہیں پر جب یہ نظام میں اعتدال اعتدال کامل رکھتے ہیں بائی نظام اعتدال کامل رکھتے ہیں تو بلا شبہ اس کا خالق وسانے شان بلا شک شبہ صاحب اعتدال ہے بلکہ کمال اعتدال سے متصف ہے اور العدل کا ایک معنی اعتدال بھی ہے بس اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے بھی العدل جل جلالو ہے اللہ عادل بھی ہے اللہ جو ہے ذل اعتدال بھی ہے بس العادل و ذلال اور الادل حقیقت میں اللہ جل جلال ہی کی ذات اقدس ہے وہی اللہ دل بھی ہے کہانی وہی زلادل بھی ہے وہی اعلی عادل بھی ہے اور عدالت کے جو تمام مفاہم اس کی اس اعلیٰ کے خیز میں اس کے اس ساگ ہے کوئی اور معروم متصف ہو ہی نہیں سکتی ہے اللہ تعالیٰ ہی کی ذات متصف ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور صفت عادل اور اعتدال سے متصف ہو ہی نہیں سکتی ہے بس جو ان سے ثابت ہوا ٹھیا عادل اللہ تعالیٰ کے آسمان خوشنہ میں اس سے ایک ہے اس کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے الحمد للہ